وَعَلَىٰ آلِكَ وَا صُحَابِكَ يَا نُورَ نور اللہ, اللہ عز وجل کے محبوب دانہ غیوب منظہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب سلحیب اللہ تعالی مسمد ولی وبارک و وسلم یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے بن تو مت انجان آخر موت ہے مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے کیا خوشی ہو دل کو چندے زیس سے غم زدہ ہے جان آخر موت ہے ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں جو مدنی چینل پر ہمارے سلسلے آخر موت ہے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسی علا نبی والی سلاۃسلام کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا جو اونٹ چرا رہا تھا اب علی سلام نے ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا جو دوسرے اونٹوں کو اپنی طاقت کے نشے میں کاٹے جا رہا تھا کبھی کسی پر حملہ کرتا تو کبھی کسی پر کبھی کسی کو کاٹتا کبھی کسی کو صحیح عیسیٰ روح اللہ علا نبی والی سلاۃ والسلام اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اس کا کان پکڑا اور اس کے کان میں کہا بے شک تو مرنے والا ہے پھر وہاں سے تشریف لے گئے چند دن کے بعد اللہ عز وجل کے نبی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علا نبینا والی سلاۃ السلام جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اونٹ نہایت کمزور ہو چکا ہے اور کھانا پینا ترک کر کے سب سے الگ تھرک کھڑا ہے اور پہلے جیسی اس کے اندر مستی بھی نہیں ہے تو چرواہے سے آپ علیہ السلام نے اس کی کیفیت دریافت کی تو کہنے لگا کہ یا روح اللہ علی نبینا نبی والی سلاۃسلام میں نہیں جانتا کہ اسے کیا ہوا پہلے تو یہ بڑی مستی کیا کرتا تھا اور ہر ایک کو کاٹنا حملہ کرنا یہ اس کا معمول تھا البتہ مجھے اتنی بات میرے علم میں ہے کہ ایک دن ایک شخص یہاں سے گزرا اور اس نے اس کا کان پکڑا اور کچھ کہا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا اس روز کے بعد اس کی یہ حالت ہو چکی جو آپ دیکھ رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اللہ تبار کو تعلی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفسن ضاعقت المت ترجمہ کنز ایمان کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے لوگ موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں اس موت کے ذائقے کو چکھے بغیر کوئی زیر زمین گیا نہیں ہے ذائقہ چکھنا اور ذائقہ چکھانا ان دونوں میں کچھ فرق ہے ذائقہ چکھنے میں ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ ذائقہ چکھے یا نہ چکھے لیکن ذائقہ چکھانے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ خواہ ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو اسے ذائقہ چکھنا ہی ہوگا اور موت کے بارے میں یہ بات اٹل ہے کہ ذائقہ چکھنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو اسے یہ ذائقہ ضرور چکھنا ہی ہوگا اس زمن میں آئیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت بانی دعوت اسلامی مولف فیضان سنت امیرہل سنت دامت برکاتم عالیہ کا بڑا اصلاحی بیان ویران محل ہے اس میں ایک بڑی عبرت حکایت درج کی ہے چنانچہ اس کو سنتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک بار کوفہ جانا ہوا وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے ایش و تعنم خوب جھلک رہا تھا دروازے پر غلاموں یعنی نوکروں کا جھرمٹ تھا اور دریچے میں ایک خوشگلو کنیز یہ نغمہ لاپ رہی تھی کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو کبھی بھی زمانہ پامال نہ کرے اس طرح کے اشعار وہ کنیز گنگنا رہی تھی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل پڑا کچھ عرصے کے بعد پھر میرا اس محل سے گزر ہوا تو اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی نوکر چاکر کر غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی و شکستگی کے آثار نمایاں تھے زبان حال مرور زمانہ کے ہاتھوں اس کی ناپائیداری ظاہر کر رہی تھی فنا کے قلم نے اس کے دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی و عبرت کو عبارت کر دیا تھا اور اب وہاں خوشی و مسرت کے بجائے فنا کی لئے میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا جنہیں بغدادی علیہ رحمت اللہ ہادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بحل کی وحشت انگیزی اور ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ سرمایہ دار جو تھا وہ مر گیا خدام رخصت ہو گئے بھرا گھر اجڑ گیا عظیم الشان محل ویران ہو گیا جہاں ہر وقت لوگوں کی و رفت سے رونق رہتی تھی اب وہاں سناٹا چھا گیا حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس ویران محل کا دروازہ کٹایا تو ایک کنیز کی نقیب یعنی کمزور آواز آئی میں نے اسے پوچھا کہ اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دمک کہاں گئی اس کی روشنیاں اس کے جگمگ کرتے کمکمے کن کیا ہوئے اور اس میں بسنے والوں پر کیا بھی تھی میرے استفسار پر وہ بوڑھی کنیز اشکبار بار ہو گئی اور اس نے ویران محل کی داستان نے غم نشان سنانا شروع کی اور کہا کہ اس کے مکین یعنی رہنے والے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے ان کی تقدیر نے ان کو قصر سے قبر میں منتقل کر دیا اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں دنیا کا یہی دستور ہے کہ جو بھی اس میں آتا ہے وہ خوشیوں کا گنج پاتا ہے اور بلب آخر وہ موت کا رنج پاتا اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے یہ اس کے ساتھ بے وفائی ضرور کرتی ہے میں نے اس کنیز کو کہا کہ ایک بار میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کے دریچے سے کنیز کی آواز آ رہی تھی کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامال نہ کرے اس طرح کے نغمے میں نے یہاں سے سنے تھے اس نے جب سنا تو بلک بلک کر رونے لگی اور بولی کہ وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سوا کوئی زندہ نہیں پھر اس نے ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر کہا کہ افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس حکایت میں ویران محل کے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کیا گیا ہے آ وہ لوگ دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و زوال و فنا سے بے خوف موت کے تصور سے ناشنا لذات دنیا میں بدمست تھے مکانات کی تعمیرات کرنے ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین یعنی ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی کندیلوں اور کم قم کموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مصروف تھے اہل و عیال کی عارضی انسیت دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی بھولے ہوئے تھے مگر آہ یکا یک فنا کا بادل گرجا موت کی آدھی چلی اور دنیا میں تادر رہنے کی امید خاک میں مل کر رہ گئیں ان کی مسرتوں شادمانیوں سے ہنستے بس سے گھر موت نے ویران کر دیے روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبر میں انہیں منتقل کر دیا گیا آہ وہ لوگ کل تک اہل ویال کی رونقوں میں شاداں مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم اور رنجور ہیں اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ کنیز نے کیا کہا کہ اس شخص پر افسوس ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے مگر افسوس کہ ہم واقعی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر کو بھولے بیٹھے ہیں اور جو دنیا کی زندگی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر موت اور آخرت کو بھول جائے اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے امن نہ کرے وہ قابل مذمت ہے اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمارا پروکار اجزا خود تمبی فرما رہا ہے چنانچہ بارہ بائیس سورت الفاطر کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزلیمان کہ لوگوں بے شک اللہ از وجل کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگس تمہیں اللہ از وجل کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان تو یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا حضرت واہ بن منبے رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صبح طلوع نہیں ہوتی جس میں منادی ندا نہ کرتا ہو کہ چالیس سال کی عمر والوں کی مثال پکی کھیتی کسی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ لگا پچاس برس والوں تم نے آئندہ کے لیے کیا ہے حمل پایا ساٹھ سال والوں تمہارا کوئی عذر بھی نہیں ہے کاش دنیا والے پیدا ہی نہ ہوتے اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے قیامت قریب آ لگی اپنے بچاؤ کی فکر کرو کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا آ حسل بے ایمہ کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غور کریں کہ اللہ تبار کو تعالیٰ نے ہم کو کتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائیں اور اس کے برعکس ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تم وہ کون سی نا فرمانی ہے کہ جس کو ہم کرنے میں مصروف نہیں اپنی موت کو یکسر بھول کر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی فرمانی کرتا رہے گا حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا تجھ پر احسان کیا کیا میں نے تجھے اپنے دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھوکی کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی فرمانی کرنے والوں کو کیسی گرفت فرماتا ہوں کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ مصائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے نفسانی خواہشات نے تیرے چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے تو کب تک سستی کرے گا اگر تو اپنے گنا سے توبہ کرے گا تو میں تجھے اپنی امان عطا کروں گا ایسے گھر کو چھوڑ دے جس کی صفائی حقیقت میں ملی ہے اور اس کی امیدیں جھوٹی ہیں تو نے میرے قرب کو گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے آزاد تیرے خلاف گواہی دیں گے جسے تو سنے گا اور دیکھے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں اللہ تبار کو نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں اتا کر دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائی جن سے ہم دیکھتے ہیں سننے کو کان دیے جن سے ہم سن رہے ہیں بولنے کو زبان دی جس سے ہم بول رہے ہیں کام کرنے کو ہاتھ دیے جن سے ہم کام کرتے ہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے جس سے ہم اپنا سفر طے کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان اعضا کو جب ہم پاتے تو ان اعضا کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر جاتے لیکن افسوس ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں مصروف نہیں ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے کہ منقول ہے کہ اللہ تبار کو تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے مجھے سے سوال کرتا ہے میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ تیرے حق میں بہتر ہے میں اسے جانتا ہوں پھر تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر سوال کرتا ہے تو میں تجھ پر اپنی رحمت اور کرم سے عنایت فرماتا ہوں اور تجھے تیرا سوال اٹا فرماتا ہوں پھر تو میری عطا کردہ شے سے میری نافرمانی پر مدد مانگتا ہے تو میں تجھے زلیل و رسوا کر دیتا ہوں میں تیری کس قدر بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے قریب ہے کہ میں تجھ سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں تو کتنے خوش بخت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے اور حدیث سے پاک میں بھی ہے یار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے تو ذہن نصیب کہ انسان کو اپنی, اپنی موت کو وہ پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے اعمال میں لگا رہے حضرت سیدنا احمد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید ابو سلیمان دارانی اور رحمت اللہ تعالی کے پاس گیا تو انہیں روتا ہوا پایا میں نے ان سے پوچھا کہ ابو سلیمان کس چیز نے آپ کو رلایا کہنے لگے جب رات کی تاریخی اپنی چادر بچھا دیتی ہے تو اہل محبت اللہ تعالی کے فرما بردار نیک لوگ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے آنسو رکو اور سجدے کی حالت میں ان کے رخساروں پر بہ رہے ہوتے ہیں پھر اللہ عز و جل ان پر نگاہ کرم فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیل علی السلام میرے سامنے وہ کھڑا ہے جس نے میرے کلام سے لذت حاصل کی اور مجھ سے مناجات کی راحت پائی بے شک میں اس سے باخبر ہوں اس کے کلام کو سن رہا ہوں اس کی رونے اور آہوزاری کو دیکھ رہا ہوں ای جبرائیل میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں جو یہ تمہارا غم دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے کیا تمہیں کسی نے خبر دی کہ کوئی دوست اپنے دوست کو آد... آگ کا عذاب دیتا ہے یا کیا میں یہ گوارا کروں گا کہ میں کسی قوم کو رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ فراہم کروں پھر انہیں نیند کی حالت میں جہنم میں ڈالنے کا حکم دوں یہ کام تو کسی بدکار بندے کو بھی سزاوار نہیں تو کریم بادشاہ عز وجل کے لائق کیسے ہو سکتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم کہ میں انہیں ضرور ایک تحفہ اٹا کروں گا اور وہ اس طرح کہ میں ان پر اپنی نظر رحمت فرماؤں گا اور وہ میرا دیدار کریں گے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیجئے اس کو راضی کر لیجئے اپنے مولا از وجل کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیجئے غفلت اور نفسانی خواہشات سے باز آ جانا چاہیے اپنی بقیہ عمر پہہم ہم میں گزار کر دنیاوی خواہشات سے بچنے پر صبر کر کے ہمیں گزارنی چاہیے کہ اگر احکام شریعت کی پابندی کی اور نافرمانیوں اور گناوں سے دور بھاگے اور دنیا میں اطاعت پر صبر کیا تو یقینا یہ جہنم کی آگ پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو مروی ہے کہ جب اندر اللہ الز وجل کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے اور رات میں اپنے رب الز وجل سے مناجات کرتا ہے تو فرشتے نور کا ایک چراغ روشن کر کے زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتے ہیں دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلا نے آج کی رات اپنے رب عزوجل وجل کے ساتھ راضی ہو کر گزاری ہے تو مبارک بعد ہے ان خوش نصیبوں کے لیے جو اپنی راتوں کو اللہ تعالی کی عبادت اور فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس کے برعکس رات گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں معاذ اللہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے سنتے ہوئے گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یہ دونوں جہاں میں خسارے کا سبب بن سکتی ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینا فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے آداب خوش ہو کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ہمارا رفیق اللہ از وجل کی بندکی کے لیے کھڑا ہوا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اہل علم کہتے ہیں کہ جو اپنی موت کے ذائقے کو شیریں بنانا چاہتا ہے یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی ہو تو وہ بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے یعنی وہ بندہ یقیناً اللہ تعالی کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے اور لوگوں کو بھی خوش رکھتا ہے تو یوں جو بندہ اپنی موت کے ذائقے کو تیری بنانا چاہتا ہے اچھا بنانا چاہتا ہے تو وہ اس کے سبب بہت سی زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے اور پھر اس کے برعکس جو کسی ایک کی زندگی کو تلخ کرتا ہے اس سے اس کی اپنی موت زیادہ تلخ بن جاتی ہے اللہ تبار کو تعالیٰ بے نیاز ہے وہ گناہوں کو چاہے تو سارے گناوں کو معاف فرما دے اور کسی ایک نیکی پر بندے کی بخشش فرما دے اور اسی طرح اگر وہ چاہے تو ساری نیکیوں کو ضائع فرما دے اور بندے کے کسی ایک چھوٹے سے گنا پر اس کی پکڑ فرما لے تو عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھے اور گناہوں سے باز رکھے حضرت کابل احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے موت پہچان لی اس پر دنیا کی مشکلات آسان ہو گئیں ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے کسی خوش نصیب کی موت کا بیان کہ موت کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا و خوش کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اس کی رو میرے پاس لاؤ تاکہ عمل کرنے کی تکلیف سے آرام دوں یعنی اس کو دنیا میں رنج و راحت دونوں دے کر میں نے آزمایا ہے جب اس کو رنج ملا مصیبت ملی اس نے اس پر صبر کیا اور جب اس کو راحت ملی سکون ملا تو اس نے میرا شکر ادا کیا تو ہر حال میں یہ مجھ سے راضی رہا تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کی تکلیفوں اور غموں سے نجات دے دوں اسے میرے پاس لے کر آؤ ملک الموت علیہ السلام پانچ سو فرشتوں کے جلوس کے ساتھ اس شان سے آتے ہیں کیا ہر ایک کے پاس گلاب چمبیلی کے پھولوں کی شاخیں اور زعفران کی جڑیں ہوتی ہیں جو فضا کو خوشبو سے مہکاتی ہیں اور ان میں سے ہر فرشتہ تازہ تازہ بشارت اسے سناتا ہے جب شیطان انہیں دیکھتا ہے تو اپنا سر پھوڑتا اور چلاتا ہے جب اس کی چیلے اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آقا تجھے کیا مصیبت پڑی وہ جواب دیتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اس بندے کو اللہ تبار کو تعالی کی بارگاہ سے کتنی کرامات اور عنایات سے نوازا جا رہا ہے میرے چیلو تم کہاں چلے گئے تھے اس نے, اس نے یہ نجات کیسے پالی وہ کہتے کہ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ یہ گرفت میں آ جائے مگر یہ محفوظ رہا یہ بے وقوف نہیں تھا کہ نمازیں قضا کرتا یہ نادان نہیں تھا جو شراب پیتا سود کا لین دین کرتا حرام روزی کماتا یہ ہماری باتوں میں نہیں آیا یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر گانے باجے سن کر اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اس نے حرام سے نہیں بھرا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہا تو آج یہ نجات پا گیا حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی ایماندار کے پاس تشریف لاتے ہیں اور بدن سے روح کو باہر لاتے ہیں اس وقت روح کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اسے ہزاروں زنجیروں سے باندھ کر بھی کھینچے تو بھی باہر نہ نکل پائے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ چھوڑ دو اسے پکارا جاتا ہے اے نفس متم انا المطمئنہ اس کلمے کی حلاوت کو پاتے ہی اس کی روس کے جسم میں اس کے بدن میں مچلتی ہے اور بدن سے نکل کر پرواز کرتی ہے اور قیامت تک مستی کے عالم میں پرواز کرتی پھرے گی پھر اسے کہا جائے گا ارجعی ربی کی وادی مردیا فد خلی فی عبادی ود خلی جنتی جا اپنے رب ازد وجل کی طرف لوٹ جا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار کر اچھی موت پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایسی موتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو آرام کرنے کے لیے سویا تو ہمیشہ کے لیے سو گیا ایسے بے شمار واقعات ہم نے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بلے رات کو سوئے تھے تو جراب صبح جب ان کو جگایا گیا تو اٹھے ہی نہیں اور ہمیشہ کے لیے سوتے کے سوتے ہی رہ گئے اور ایسے بھی خوش نصیبوں کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ موت کے دن اور وقت عجل کے فرشتوں نے انہیں بتایا اور جنہوں نے موت کو مسکراتے لبوں کے ساتھ سینے سے لگا لیا پھولوں کو سونگتے سونگتے پھولوں کے جہاں میں پہنچ گئے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی والی وسلم سے انہیں کتنی کامل سچی محبت تھی کہ میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی والی وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا آپ کا نام عتیق بھی تھا اور تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا لقب صدیق ہے کیونکہ آپ نے بے خوف ہو کر حضور علی سلاۃ وسلام کی بلا تعامل تصدیق فرمائی اور صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا حضور علیہ سلاۃ السلام کی محبت میں ہجرت کی نماز میں حضور علیہ صلاۃ کے ساتھ رہے تو لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ بہت بڑے سخی تھے کہ دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ نے اپنا گھر کا سارا مال ایک مرتبہ تو راہ خدا اجزا میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا تو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے وصال کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے بحیثیت خلیفہ آپ نے مانین زکوٰۃ اور مرتدین سے جہاد کیا اور مسلمانوں کو آپ کے دور میں بہت سے فتوحات ہوئی تو یہ عشق و محبت کا جو سفر آپ نے اختیار کیا تو یہاں پر آپ کی سیرت کا جو آج کے موضوع کے مطابق جو پہلو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ آپ کا آخری وقت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا حضرت سعید عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت نامہ لکھوایا شدت علالت کے باعث آپ رک رک کر بولتے تھے اور حضرت عثمان لکھتے جاتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا کہ یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ہے جب اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے ایسی حالت میں کافر بھی مان لاتا ہے اور فاجر بھی یقین کر لیتا ہے میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تقرر کیا ہے پھر یہ تحریر سب مسلمانوں کو سنائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ وشال فرما گئے وشال سے پہلے آپ نے ایک بڑی پیاری وسیحت ارشاد فرمائی کہ مجھے کفن دے کر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر کے دروازے پر لے جانا اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرنا اگر اجازت مل جائے اور بعض رواج میں کہ دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوے مبارک میں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا چنانچہ روایت میں مذکور ہے کہ آپ کے کو غسل مبارک دیا گیا اور کفن پہنایا گیا جنازہ تیار کر کے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے دروازے پر رکھا گیا اجازت طلب کی گئی تو آواز آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو تو یوں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہوئے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو انسان محض اپنی زندگی میں آرام بھرنے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیل جاتا ہے اس کے گمان کے مطابق جو ہی کوئی شخص اس کی ایک سانس یا نیند یا آرام میں مخل ہوتا ہے تو وہ اس کی سانسوں کی رگ کاٹ دیتا ہے اتنا ظالم ہو جاتا ہے اب اس کی کٹی ہوئی رگ کو اگر کوئی آنکھ دیکھتی ہے یہ شخص اتنا ظالم ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ نکال دیتا ہے اس کے اس ظلم پر اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو زبانیں کھینچ لیتا ہے پھر اس چیخوں پکار کے سننے والے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر بہرا کر دیتا ہے تو اب دیکھیے کہ ایسے شخص کی زندگی تلخیوں سے کس قدر بھرپور ہوگی اور یہ ظلم و بربریت کا جو بازار گرم کرتا ہے یہ لوگ موت کا ذائقہ چکھنا نہ چاہیں گے مگر انہیں زبردستی چکھایا جائے گا ان کی موت کے ذائقے میں تلخیاں بھی ہوں گی انتقام کی شدت بھی ہوگی اور زیادتیوں کا بدلہ بھی ہوگا مجبوروں کی سسکیاں بھی ہوں گی اور بھولے ہوئے وقت کی گرفت بھی ہوگی ان کی موت کا ذائقہ شراب کے پیالے میں بھی ہو سکتا ہے خنجر کی نوک میں بھی ہو سکتا ہے اور آگ کے کوئلوں پر کباب بننے والی کروٹوں میں بھی ہو سکتا ہے ایسی موتیں زمانے کی ہر آنکھ کے لیے عبرت رکھتی ہے تو جو اللہ تبارک و کی نافرمانی کرتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق جب وہ زندگی بسر نہیں کرتا جل اور زیادتیوں کا جو بازار گرم کرتا ہے ایسے کی موت یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاتی ہے فتح مکے کے بعد جو وفود قبائل سے پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں مسلمہ بن حبیب بن بنو حنیفہ کے وقت میں یہ بھی شامل تھا جب وہ اپنے وطن یماما کی طرف واپس جا رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناسازی تباہ کی خبر مشہور ہو گئی تھی وہیں اس بدبخت مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ دائر کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ نبوت میں آپ اور میں دونوں شریک ہیں لہذا نصف ملک قریش کا اور نصف میرا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حنیفہ کے ایک معزز شخص رجال کو مسلمہ کے پاس بھیجا کہ اس کو نصیحت کرے کہ اسلام پر قائم رہے مگر رجال نے یمامہ پہنچ کر مسلمہ کی تائید کی اور اس کا متبع ہو گیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ کی خوب گرم بازاری ہوئی اس دوران حضور علی سلاسلام کی وفات ہو گئی حضور علی سلاط السلام کی وفات کی خبر سن کر سجا بنت حرس نے جو قبیلہ تغلب اس سے تعلق رکھتی تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ دائر کیا اور یوں ہر طرف مسلمانوں میں انتشار کی فضا قائم ہونی شروع ہو گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھوٹے نبی کو جہنم رسید کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لشکر روانہ کیا اور ان کے جاہو جلال کو دیکھ کر سجاہ کے سارے ساتھی بھاگ گئے اور یہ چھوٹ جھوٹی نبیہ سجا کہیں گمنا مقام میں چھپ گئی مسلمہ کزاب کے چالیس ہزار کے لشکر نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم و استقلال اور جرت و بہادری کے سامنے ان کے سام پاؤں اکھڑ گئے لشکریوں نے اس وقت مسلمہ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی فتح کا وعدہ کب پورا ہوگا جو تیرا خدا تجھ سے کر چکا تھا اس جھوٹے نے جواب دیا کہ یہ وقت ایسی باتوں کو دریافت کرنے کا نہیں ہے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و ایال کے لیے لڑے اس وقت لوگوں نے بلند آواز سے پکارا کہ اے مسلمہ تو جھوٹا ہے اب وہ جان بچانے کے لیے بھاگا مگر وحشی ردی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رستے میں کھڑے تھے انہوں نے اپنا حربہ بھیکا جو مسلمہ کی دوہری زیرہ کو کاٹ کر اس کے پیٹ سے باہر نکل گیا اور وہ گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی تو یوں اس جھوٹے نبی کا انجام ہوا میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے جب بقاض بشریت ہم سے کوئی خطائ سرزد ہوئی آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتے اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بڑی برکتیں ہیں اور آپ نے مدنی چینل پر ایسی بے شمار بہاریں دیکھی ہوں گی کہ الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت عام کی جاتی ہے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے جب یہ سنا اس کے اس پہ ہونے والے بیانات سنے اس پر ہونے والی جو نیکی کی دعوت ہے اس کو سنا تو ایسے بے شمار واقعات آپ نے بھی ملاحظہ کیے ہوں گے کہ جو کل تک نماز نہیں پڑھتے الحمد انہوں نے نماز شروع کر دی پیارے آکا صلی اللہ علیہ و وسلم و پر درود و سلام پڑھنے والوں کی کثرت ہو گئی جناب سرکار علیہ السلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں کا جذبہ ابھرنے لگا الحمد ایسے بے شمار واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو گناہ سرزد ہوئے ہمارا رب اجزا اجل گناہوں کو معاف کرنے والا ہے پیارے آقار مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبار کو تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں وہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتی ہے اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کے بقدر اس کے قریب آ جاتی ہے اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑتی ہوئی اس کی طرف آتی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں ہمارا رب از رحمان اور رحیم ہے جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اس کے ساتھ اپنا حسن زن قائم رکھے ان شاء اللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے اللہ وجل کی رحمت سے اس کو کبھی محرومی نہیں ہو سکتی چنانچہ تفصیل نعیمی پارا اول صفحہ 38 پر ارشاد ہے جسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی مائنا سسنی فیضا نے سنت میں نقل فرمایا ہے کہ دو بھائی تھے ایک پرہیزگار دوسرا بدکار جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا کہ دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناوں سے باز نہیں آیا اب بول تیرا کیا حال ہوگا اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عزوجل وجل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی جنت میں بھیجے گی یا جہنم میں ڈالے گی بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی اس گناہ گار نے جواب دیا میرا رب عزوجل وجل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے خواب میں اسے نیاز خوشحال دیکھا مقصرت کی وجہ پوچھی کہا مرتے وقت اسی بات نے میرے تمام گنا بخشوا دیے ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے سلو والا محمد تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں واقعی اللہ وجل کی رحمت بہت بڑی ہے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ یہ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی جیسا کہ ابھی ہم نے اس حکایت میں سنا کہ ایک جملے نے اس گناہگار کا بیڑا پار کر دیا تو اسی طرح ہلاکت کی مثال ہے کہ اگر کوئی زبان سے سری کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے اگر سفر کی سچی نیت کر لی اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ بھی ہو تب بھی انشاءاللہ شاء اللہ ازدوجل بیڑا پار ہے آئیے مدنی قافلے کی سفر کی نیت کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی کی ایمان افروز بہار سنتے ہیں حیدرآباد باب اسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ تھا اور علاقائی دورہ آپ کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی میں کہ اسلامی بھائی گھر گھر دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں اور نماز کی دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کا عرض پیش کرتے ہیں چنانچ نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان یہ مسجد میں آ گیا اور بیان میں اس نے مدنی قافلے کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے اپنی نیت بھی کروا لی اور نام بھی لکھوا دیا ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی کے کچھ دن باقی تھے قزا اللہی اجزاجل سے اس کا انتقال ہو گیا کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہریال باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے پوچھا یہاں کیسے آ گئے جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں اللہ وجل کا بڑا کرم ہوا ہے میری ماں سے کہہ دینا وہ میرا غم نہ کرے میں یہاں بہت چین سے ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ شاء تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں ہمت کیجیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے اسلامی بہنیں بھی شرکت کو معمول بنا لیجیے مدنی چینل پر ہونے والے مختلف سلسلوں میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم